رحمن الرحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ شاہ باقی تمام سامعین و الخراً سب کچھ کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار دعوت شریف صبح شاہ آزاد نمبر ایک سو چھپن ہے اور عوراد عصریہ کا درس نمبر پانچ عالم کے مبارکن تک پہنچا رہا ہوں اور ہمارا عورادِ عصریہ میں سے اس کے شروع میں عالم شریف ہے پھر سب سے پہلّہ عزب العمین الرجیم پڑھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر الحمدللہ رب العالمین بلام شریف پڑھیں گے اس طرح آگے یہ اوراد چلے گا تو الحمد للہ رب العلمین کے مقصد والی عبد پہنچ گیا کہ تمام تا اوز لنِ شیطان وزیم میں اللہ کے حضور میں پناہ مانتا ہوں شیطان مردود کے شر سے چونکہ انسان شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس کو آپ نظر نہیں آتا اس کے فتنے انتہائی ہاں جی مکارانہ ہوتے ہیں بڑے خلو اخلاص کے ہاں جی ساتھ آ جاتے ہیں بظاہر دیکھنے میں لیکن اندر سے بہت خطرناک اس وجہ سے اس کا شیطان کے شرسہ میں اللہ ہی بچا سکتے اللہ خود کو اللہ کے پناہ میں دیتے ہیں اور بلّہ بنِ شیطان عظیم پڑھ کر پھر بسم اللہ رحمٰن الرحم کیونکہ ہر اولن تو ابصم اللہ شریف الحمشریف کا حصہ عکایت ہے یہ سنمان سے بھی یہاں پڑھتے ہیں اور ساتھ سے اوراد کوئی بھی کار خیر جو بسم اللہ کے ذریعے سے اگر نہ ہو بسم اللہ سے نہ ہو تو کام پہ نے فرمایا ابتر ہے نے فرمایا ہر کام کی شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے فرمایا ہاں جی جو بھی نیک نیکام ہے اس کی شروع میں بسم اللہ پڑھیں حتیٰ کہ انکل آپ کو یہاں پہ امرکان جیسے ذکر کیا آپ نے فرمایا جو ہے اگر آپ پانی کا جو ہے دھکنہ بند کریں تو ہمیں بسم اللہ پڑھو دروازہ بند کرتے ہیں تو ابھی بسم اللہ کر کے پڑھو بسم اللہ پڑھو ہاں جی اور چراغ ہیں اور خاموش کرتے ہیں تو ابھی بسم اللہ پڑھو اور اگر آپ کے برتن کے دھکنا بند کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھو ہاں جی آپ کے مشکذے کو بند کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھو مطلب کہ ہر کار نیک کے شروع میں بسم اللہ پڑھو یہ جو ہے آپ نے ہمیں یہ رہنمائی فرمایا اور اس کے بعد جو ہے الحمد رب العالمین تمام تعریف اس اس ذات کے لئے جو عالمین کا رب ہے عالمین کا رہنمائی کرنے والا ہے ہاں جی اور عالمین کو اپنے ہر شے کو آپ وجود دینے والا حشے کو منزلِ مقصود تک پہنچانے والا ایسا ایسا اس کاغذات کو اس کے تمجید کرتے ہیں پھر مالکی ہی یوم الدین ہاں جی روز جزا کا مالک ہے ہاں جی اور مالک کے معنی جو ہے وہ حشی جو اپنے ارادے سے جو کچھ تصرف اس میں کرنا چاہیں کر سکتے مالک ہاں جی جو چونکہ وہ پوری کائنات اس کی ملک ہے اس کے قبضے قدرت میں لہٰذا وہ جو تصرف کرنا چاہیں اس میں کر سکتے ہیں اللہ کی مالکیت کو ویسے یہاں فرمایا میں مال کی امیدیں روز جزا کا مالک ہے ویسے اللہ تعالیٰ ابھی بھی جو ہے اور ہمیشہ سے عورتہ اور ہمیشہ اور ازل سے ابھر تک ہمیشہ ہر شے کا مالک ہے ہاں جی لیکن اللہ تعالیٰ کی مالکیت جو ہے دنیا میں بہت سے دعویدار نکلتے ہیں لیکن کل قیامت میں کوئی دعویدار نکل نہیں نکلے گا وہاں تو سب خاموش ہے اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے گا لمن الم الکلیوم آج کس کے بادشاہت تھے تو کوئی جواب نہیں آئے گا پوری کائنات خاموش ہے دنیا کے سارے جو ہے خدائی دعویٰ کرنے والے ظالم جابر حکران سب خاموش ہے اللہ خود جواب دے گا الملک واحد القحار ایک ہی واحد قہر غلبہ والے بادشاہت تھے تو وہ دن چونکہ بادشاہت جو ہے ظاہر ہوگا کافی جو دنیا میں انکار کر رہے خدا کی خدائی تک وہ وہ بھی اس دن جو اللہ کی مالکیت کو اس کے بادشاہت کو قبول کیے کیے بغیر اس کے لیے کوئی چارائے کا نظر نہیں آتا ہے اس لیے اللہ نے یہاں پر خاص طور پر مالکی یوم دن اس کے بعد ای آکان نہ ابدو ای آکان اللہ تعالیٰ کی تمجید اور تحمید کے بعد امت اور اللہ کی بزرگی بڑائی اللہ کے اسماعی حسن کو اور اس کے ذریعے سے اللہ میں درج میں دسویں دعا ہونے کے بعد اب اللہ کے حضور میں بندگی کا اظہار کرتے ہیں کمال عادی جی کا یا خا نب دو آخانسن اے اللہ ہم صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور تش سے مدد چاہتے ہیں ہاں جی صرف عبادت صرف تیرے لیے خاص ہے عبادت کا معنی خلاپ کو بتایا تھا جو ہے انتہائی غائط ہے جو ہے عاجی کو کسی کے حضور میں یعنی ہر قسم کے عاجزی اور تزل کو جو اللہ کو کسی ذات کو معبود سمجھ کر کی جاتی ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے تو کسی ذات کو معبود سمجھ کر جو آجزی اور تزل کی صورت میں سرب میں دعا کی سرب میں شدوں کی صورت کی جاتی ہے وہ سب عبادت کو عبادت کہا جاتا ہے یعنی کسی ذات کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہوئے اس کے حضور میں حد درجہ کی عادز تزل کو عبادت کہتے ہیں لیکن ہر کسی کے ساتھ کیے جانے والے عاجز اور تجل کے عبادت نہیں کہتے کسی ذات کو معبود اور اللہ یقین کرتے ہوئے اللہ اور معبود مانتے ہوئے اس کے درجہ میں کی جانے والے ہر درجہ کے درجہ کے عاجزی اور تجل کے عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے یعنی اللہ کے غیر کے عبادت پھر اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا ویہ کا نسین اور صرف اللہ مدد چاہتے ہیں اس ویا کا نسین کے حوالے سے جو ہیں عالم اسلام کے جو ہے کچھ فرقے یہاں وہ یہ برماتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم الحم شریف میں صرف ای آ کرنا ابو ای آ بولتے ہیں اور پھر باہر آتے ہیں تو ہم ہر چیز سے مدد مانتے ہیں ہمیں صرف اللہ سے مدد ماننی چاہیے بات تو اس کی وہ تشریح کرتے ہیں پھر آگے بولتے ہیں اب جب ہم یہ عالی مدد کرتے ہیں یا علم سے اولیاء سے کوئی مدد مانتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں یہ دیکھو تم غیر اللہ سے مدد مانتے ہو یہ شرک ہے اس طرح بولتے ہیں تو عظیم گرامی جو ہے اس کا ایک واضح ایک تو یہ ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ جو ای نستعین کا نشتعین اے آ کا, کا ہے یہ تو سر ابن عباس نے لکھا ہے فرماتے ہیں جب بندہ بولتا ہے ای آ کا نا اللہ ہم, ہم صرف تیرے عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہم اور میں کا ذور ہو جاتا ہے کہ گئی بند اس سے یہ وہ آتا ہے کہ میں کچھ ہوں کہ میں اپنے آپ تیرے عبادت کر سکتا ہوں وہ کہ اللہ کی عبادت کے اللہ کی مدد کے بغیر اس کے استعمال اور توفیق کے بغیر بھی میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں یہ تصور سامنے آ جاتے تو بندہ اپنے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے وہی آ کر نسع بنواتے کہ اللہ اگر میں نے تیری بندگی کی ہے اگر میں تیرے عبادت کرتا ہوں تو وہ بھی تیری توفیق سے ہی کر سکتا ہوں تیرے توفیق اور تیری مدد اور تیری احتانات سے ہی میں تیرے عبادت کر سکتا ہوں اگر تیری مدد میری شامل حال نہ ہو جائے تو میں ہرگز تیرے عبادت نہیں کر سکتا ہوں چنانچہ قرآن پاک کی اور بھی بہت شایات ہے اس میں اللہ رحمۃ ہے وَلَوْ لَا فَضلُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مِنَ اللہ علیکم و رحمۃ اللہ کن من القاصری اگر اللہ فضل اور رحمت ہاں جی اس کی مدد اس کی تعاون نہ ہو تو تم جو ہے تم سب خسارے میں پڑ جاؤ گے عبادت تو چھوڑو خسارے میں پڑ جائیں گے ایک آدمی فرمائے ولی اللہ حضل اللہ علیہ مرحمۃ ہو اللہ طبع اللہ اگر اللہ کا فضل احسان اس کے لطف اس کے کرم اس کی مدد اس کی نصرت تمہارے شامل نہ ہو اس کی توفیق تمہارے شامل نہ ہو تو تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے حضن گراہمی جب آیا اللہ کو تعدم فرما ہیں تو پھر بندہ عبادت کیسے کریں گے تو ان تو ساری حقائق کو سامنے رکھ کر جب بندہ بولتے ہیں ای آکر نہ تو اس سے ہم تیرے عبادت کرتے میں اور ہم کا زور ہو رہا تھا کہ کو یہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ ایک تصور سامنے آتا تھا تو اس تصور کو ختم کرنے کے لیے فوراً جو ہے وہ ای نشتہ ان فرمایا جس طرح دوسرے ہاتھوں کو سامنے رکھا کہ اے اللہ میں جو تیری عبادت کرتا ہوں ہم جو تیری عبادت کرتے ہیں یہ جو ہے صرف تیری مدد سے ہی کر سکتا ہوں اگر یہ عبادت کیے تیرے مدد سے کی ہے تیرے نصرت سے کی ہے تیرے توحفے سے ہے تیرے فضل سے ہے تیرے عنایت سے کی ہے ورنہ اگر تو ہمیں اپنے حال پر چھوڑیں تو بات وہی ہے کہ اگر اللہ کی فضل رحمان نہ ہو تو تو نے خود ہومایا پھر تو انسان جو ہے تم سب شیطان کے پیروکار بن جائے ایک عادی فرما تم سب خسارے میں پڑ جاتے ہاں جی حق رات سرمل اللہ, اللہ رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ کا فضل الرحمت تمہاری شامل آل نہ ہو اللہ کی توحفی شامل آل نہ ہو اللہ کی نصرت شامل نہ مدہ شامل نہ ہو اس کے احسان و لطف کر شامل نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے اپنے نس کو لیکن اللہ جس کو چاہے پاک کرے گا اور وہ سننے والا جاننے والا زن گرامین تاریخوں کے سامنے رکھیں تو اللہ کی مدد کے بغیر تو انسان قدم آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ کی توحق کے بغیر اللہ خیال نہ کوئی وط کر سکتا ہے نہ کوئی تصبیح پڑھ سکتا ہے نہ کوئی عبادت کی جا سکتی ہے لہٰذا وہی آکان نسطعین کہا ہے کہ ہاں اس اسی, اسی آکر سے اسی یہ سے مربوط ہے خارش میں تو انسان جو ہے دنیا میں آپ دیکھیں تو آپ کون سی ہر انسان جو ہے ہم ہر چیز میں لوگوں سے مدد لیتے ہیں بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں تعلیم کے لیے استاد سے مدد لیتے ہیں ہنر کے لیے استاد سے مدد لیتے ہیں مربی سے مدد لیتے ہیں پیسہ ختم ہو گیا مالدہ سے قرضہ لیتے ہیں یہ سب مدد نہیں تو اور کیا ہاں جی وہاں کوئی جو ہے کوئی بھی نہیں بولتا ہے کہ یہ مشرق ہو گیا تو جب کسی اولا اللہ کے حضور میں کوئی دعا کرتے ہیں کو کوئی مدد مانتے ہیں تو شرک کیوں ہاں شرک اس بات ہوتے ہیں ہم کسی اللہ کے ولی کو خدا کے مقابلے میں کوئی طاقت سمجھیں اللہ سے کرد کر اس کو مستقل کوئی طاقت سمجھیں اور اللہ ان کو توفیق نہ دے تو بھی یہ ولی کچھ کرے گا اللہ ان کی فریاد کو نہ سنے تو بھی جو ہے اپنے تو کچھ لوہا منوائے گا نواز اللہ تو ان نظریات کے ساتھ ہو تو پھر یہ شرک ہے میں شکن ہے لیکن عقدہ ہے تمام عثمانوں کا اور ہمارا جو ہاں جو ان کے مقابلے میں ہیں اولیاء اللہ کو مانتے ہیں ان سے توسل وسیلے کو مانتے ہیں ان سب کا اہدا یہی ہے کہ ہم ان اللہ کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت سمجھتے ہیں ہاں جی بلکہ یہ سب اسی اللہ کے جو ہے بندے ہیں اور سب سے مخلص ترین بندے ہیں خالص ترین بندے ہیں اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں تو دنیا میں بھی جب کوئی کسی کا مقرب بن جاتا ہے تو وہ اس پر تو اس مقرب شخص جو ہے ہاں جی اس کو کچھ اختیارات اس پر کچھ اعتماد کر لیتے ہیں اس کو کچھ فیض سے نوازتے ہیں اور دنیاوی مسالم بھی یہ مسال میں ہے بندہ جب اللہ سے مخالف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ولایت میں سے ان کو کچھ فرماتا ہے تو یہ اولیاء اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ سے اس قرب کی بنیاد پر اس ولایت کی بنیاد پر کرتے ہیں نہ کہ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی مستقل چیز ہے مستقل کوئی ذات ہے مستقل نہیں سمجھ سکتے ہیں بلکہ جو کچھ ان کے پاس ہاں ہے وہ اللہ ہی کہتا کیا ہوا یہ ہستیاں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رابطہ نہیں فرماتا کیونکہ یہ حشیاں اللہ کے مقرب ترین بندہ ہیں تو ان کو اللہ کے مقرب ترین بندہ سمجھتے ہوئے ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ ہی کا عطا کردہ سمجھتے ہوئے کوئی عالی مدد کہتے ہیں تو کوئی شرک نہیں ہے ہاں اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت سمجھ کر ہیں اللہ نہ چاہیں تو بھی یہ کچھ کرے گا کر سکے گا وہ نہیں تو یہ شرک ہے اس انسان کو ہمیشہ محتاط محتاط رہنا محتاج رہنا چاہیے کیونکہ عقائد ہے عقائق ایک باریک چیز ہے ذہنی آگے آتا ہے عہدین سراغت المستقیم ہاں جہ تو ہدایت جو ہے لغت میں یہ لکھا ہے عہدین دو لفظ ایک عہدی اے اللہ تو ہدایت فرما عمر کے سگاہیں نہ ہمیں اے اللہ ہمیں ہدایت فرما تو ہمیں ہدایت فرماتا ہدایت لغت میں لطف اور عنایت سے کسی کو منزل مسعود تک پہنچا دینا اپنے لطف و عنایت سے کسی کو منزل محسود تک کی راہنمائی کرنا یہ معنی خیال ہدایت و دلالت الطفن تفصیل ضیاء قران اور مفرادات راغب دونوں فرماتے ہیں ہدایت یعنی کیا ہے لطف و عنایت کے ساتھ شفقت کے ساتھ کسی کو منزل محسود تک پہنچانا یا منزل مسود تک رہنمائی کرنا ہاں جی یا رہنمائی کرنا یا پہنچانا یا رہنمائی کرنا تو منزل محسود تک ہے رہنمائی کرنا ہاں جی یہ معنی ہے تو لغت میں ایک دن کا معنی یہ ہے کہ منزل محسود تک لطف انعت میں رہنمائی کرنا پہنچانا یا منسوخ تک اس کی رہنمائی کرنا ہاں جی تو اس دن میں جو ہے یہاں پر علماء نے ایک علمان کے ہدایت کا سال المطلوب ہاں جی دوسرے میں یا رایت الطریق ہاتھ پکڑ کے منزل محصو تک لطف و کرم کے ساتھ پہنچانا یا لطف و کرم کے ساتھ جو ہے منزل تک کی رہنمائی کرنا صحیح رہنمائی کرنا تو ان دنہ میں جو ہے اللہ ہماری ہدایت فرما تو یہاں بندہ جو ہے ہم نہ جو ہے میں کے معنی میں جاتا ہے ہم کے معنی میں دیتا ہے تو اس میں بندہ ممی صرف اپنے لہداظ نہیں مار رہے بلکہ جو ہے اس میں ضمیر متقل مالغ لا کر صرف خود کے لہدا طلب نہیں کر رہا بلکہ پوری امت محمدی کے لہدایت طلب کر رہا ہے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ جو ہے ہم سب کو ہماری پوری امت محمدی کو پوری نو انسانی کو اے اللہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھنا چونکہ اس دن کا دو معنی ایک معنی سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا ایک سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھنا مولا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا جب اندھے مومن ایمان لاتا اللہ کے راستے پہ آ جاتے ہیں تو دوبارہ اس دن اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھا یہ کیا اس کا کیا معنی بنتا ہے مولان فرمائے جب بندہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے راستے پہ آتے ہیں پھر جب عہدینہ بولتا ہے اس پر معنیٰ یہ ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ کیونکہ ایک دفعہ راستہ پانا کافی نہیں ہے بلکہ راستے پر ثابت قدم رکھنے کے لیے بھی رہنے کے لیے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کی اس کی مدد کی اس کی توفیق کی اس کی لطف کرم کی ضرورت ہے جتنا سیدھا راستہ ابتدا میں پانے کے لیے ضرورت ہے تو عید دن سراۃۃ اللہ میں سیدھا راستہ دیکھا پھر سیدھا راستہ سے کن کا راستہ مراد ہے ہاں جی تو فرمایا آج سے آگے فرمایا عید دن الم سراعت اللہ زین العامت یعنی اللہ ان لوگوں نے شراۃ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن تو نے انعام کیا ہے فضل کیا ہے تو عنامت علیہ سے مراد جو ہے یہاں قرآن باغ کے روشنی میں جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون کن کا راستہ ہے فرماتے جن برالی نام کے وہ انبیاء صدقین شدہ اور صالحین کا راستہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کر رہا کر ان کی تعلیمات کو صدیقین کا راستہ سچائی کے ساتھ ان کی تعلیمات پر ایمان عمل رکھنے والے تصدیق کرنے والے سب سے پہلے انبیاء کی تعلیمات کا اور ہی شودا اللہ کے دین کی بقا اور سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا جان کے جان قربان کرنے والے حسیاں اور رف اللہ کے دین پر مکمل طور پر کاروان رہنے والا اللہ کے دین کے مکمل جو ہے اطحات کرنے والے حسیہ چنن چکران پاک میں سر نث نمبر انہتر میں ہیں اللہ حمتِ ومہ اللہ اللّہ رسول جو شاید اللہ عرسول کے اطاعت کرتے ہے، فولا کے یہ مال اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے عنام و اللہ علیہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون امن نبین و امبیا علیہ السّلامِ صدقین ہیں ہاں جی سچے لوگ سے تصدیق کرنے والے سچ بولنے والے انبیاء کی تعلیمات کو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے و شودا اللہ کے راسے میں جانے کی قربانی کرنے والے ہمیشہ قربانی کے لیے تیار رہنے والے وہ سالین اور اللہ کے صالین نیک لوگ وہ حسن اولائی کا رفیقہ اور یہ بند من تمہارے لیے کتنا ہی اچھے ساتھی ہیں یہ لوگ تو اس دن سلات المستقیم ہاں جی یہ انبیاء صدقین شوداء صالحین کا راستہ جو ہے یہی جو ہے سرات المستقیم ہے آگے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے سیدھا راستے تو رہنمائی فرما سیدھے راستے پر چلا ہاں جی اور جو کہ انبیاء صدقِ سوداء صالحین کا راستہ ہے اور اور یقیناً جو ہے یہ ہر دور میں ہر امی کے نبی کے دور میں انبیاء صدقِ شودا صالحین ہیں لیکن امت محمدی کے لیے جو ہے ان چاروں کا مزدا محمد علی محمد تھی کیونکہ نب امبین میں افضل العبیر محمد مصطفیٰ ہے صدقین میں سب سے افضل کے اکبر علیہ علیہ السلام ہیں شودا میں سارے ائمہ ہمارے شہید ہیں ممسادی حرمات ہیں معامن اللہ مضموم او مخت الحم سما کوئی بھی نہیں ہم بارہ اِمہ میں سم سب کو یا تلوار سے شعید کیا یا اظہار سے کیا تو ہمارے سارے ائمہ شودا میں ہیں وہ صالح ہیں اور ہمارے نیک و کار ہمارے اعمہ میں سے بڑھ کر اس امت میں سے کوئی نیک و کار نہیں ہے سب کا درجین ہی کے بعد ہے ہاں کیونکہ صالح ہونے کے لیے جو معیارات ہیں ان تمام معیار میں جو ہے ہمارا اجماط علیہ سب سے آگے آگے ہیں صفینس آگے کوئی نہیں صالح کے مقام پر پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے لہٰذا انبیا شدین شودا صالحین تمام انبیاء کے دور میں تھے یہ چار گروہ ہاں جی امد محمد محمدی جی کے لیے بھی یہ چار گروہ سابقہ انبیاء کے ادوار میں بھی یہ چار گروہ ہیں وہ بھی ان کا راستہ بھی سیدھا سیدھا راستہ ہے اور خاص طور پر ممد محمدی جی کے لیے اللہ کی پیاری نبی محمد مصطفیٰ آسن جو افضر الانبیاء سعید الانبیاء ہیں ہاں جی لہذا آپ کا راستہ ہی سب سے بہترین اشرف و اکمل العتم راستہ ہے سرارت مستقیم میں اور اس کے بعد صدقین میں علی کے بارے میں فرمایا صدقین صلاحتون تین ہیں ان میں سے ایک علیہ السلام ہے اور فرمایہ علی باقی تمام صدقین سے افضل فرمایہ پیارے نبی کے حدیث مبارک میں جو کہ معدت میں ہے اور شودا صالحین یہ سب جو ہے اولا فرماۃ و حسن اللہ کے رفیع کا بند ممن ایک اتنے اچھے جو ہے دو سے تمہارے آگے المعضوب تو لہٰذا سرات مستقیم سمراط ان عظیم حسین کا محمد عالم کا راستہ علماہ علم کا راستہ یا قرآن کا راستہ یہی صرت علم سکیم ہے باقی پر چلنے تو انسان صرارت السکیم سمجھو چل رہے ہیں اسی کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں اور غیر المعوب علم علیہ اللہ نہ محضوب علم علیہ ظالین کے راستے پر چلنے سے تو ہمیں محافظ فرمائیں تو مغضوب سے مراد کیا ہے غضب شدہ قہر اللّہ نازل شدہ والا اللہ کے اذب نازل ہوا اللہ کا غصہ ان پر پڑا قہر پڑا۔ ہاں جی عذاب الٰہی کا شکار لوگ ان کو مغضوب علیہ بولتے ہیں اور وہ لوگ جن سے اللہ سخت ناراض ہیں ان کو مغذوب علیہ بولتے ہیں یہ بھی ہر گروہ میں ہر قوم کے اندر سابقہ انبیاء کے دور میں بھی ہیں جو انبیاء کے مقابلے میں آیا جو لوگ وہ سب مغضوب علیہ میں اور اللہ نے عذاب نازل کیا ان میں سے بچوں کو اللہ نے خاط و برباد کیا ہاں جی اور امت محمدی کے اندر بھی اللہ کے پیارے نبی کے دور میں بھی جن لوگوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا ایمان نہ لانے والوں میں دو گرہ ہیں ایک مغضوب عالم جن پر اللہ نے غضب نازل کیا قاہ نازل کیا ہے علماء نے میں اس سے مراد یہ مراد لیا ہے جو یہود کو جو ہے نے جو ہے ان کو جنگوں میں کچھ کو جو مدنے کے اندر جو یہود تھے ہاں جی ان کو آپ نے خشک کو قتل کیا خود کو آپ نے ملک بدر کر لیا ہاں جی اور بلا آپ نے سخت نفرت کیا ان کو کیونکہ اللہ کی قارنہ دلواش کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے پیرے نبی کے ساتھ ہمیشہ خیانت کرتا رہا اور آپ ایمان نہیں لائے ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں مکمل بشارتیں ہونے کے باوجود ان کو مغضوب الم کا ایک مصداق جو ہے یہود قرار دیا البتہ یہود میں منحسر نہیں ہے دوسرے مبحصرن کا تفصیل نمنہ وغیرہ میں یہود بھی مغذوبن علیم میں شامل ہے اس کا کامل مصداق ہے جن لیکن دوسرے تمام وہ اقوام بھی وہ لوگ بھی جو اللہ جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غذب اور قہر اور ناراضگی کا جو ہے سبب بنا ہے تو وہ سب بھی محضوب عالم میں اور ظالین سے مراد کیا ہے وہ لوگ گمراہ راستے سے بٹکے ہوئے لوگ رائے حق سے منحرف لوگ ہیں ضالع بھٹک جانے کے معنی میں ہیں اور اس سے بھی جو ہے علمان عیسائی مراد لیا ہے ظالین سے تو عیسائی لوگ ظالین کا مزاح کے اول ہے ہاں جی اول تو جس سے مخصل لیکن جی، اسے بھی انہی میں منحصر نہیں ہے ہر وہ قوم جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں دین کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ہاں جی دین پر نہیں چلتے وہ سب ظالین میں شمار رہے ہیں ہاں جی تمام بیتا لوگ ظالین میں شمار رہے ہیں تو صرف ان مناسب منحصر نہیں وہ بھی ظالین میں شمار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ انتہا کو پڑھیں غذین گرامی علم شریف کو اس میں اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگے ہوئے اور ان شاء اللہ کل کے دس مجھے شراۃ المستقیم پر تھوڑا سا مزید توضیح دے دوں گا علی شریف کے متأثر ترجمہ وتوسی جی. آپ لوگوں تک پہنچانے